سلاد کے سفار بیان کی, اللہ تعالی کی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے تھے کی تعداد کے حوالے سے جتنی بھی ہے نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں تو سارے کے سارے کیا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے والے تھے اور پوری پوری انسانیت کے خیر خواہ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک محصل بحث ہے امبیاں السلام والے عصمت اور پاپدانے کی صرف صرف کے سے ہے کہ کیا امبیا علیہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں نمبر دو کفر چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد یا سلور ہو سکتا ہے اب نب ہوا اور بادہ نب تیسری بحث کے حوالے سے ہے گناہ سویرا کا سروور حیا میالام سے ہو سکتا ہے نبوت کے بعد کی قبائل و سویرے کے حوالے سے اور چوتھی اور آخری بحثیں ہے اور سوائر کے حوالے سے لیکن سب سے پہلی بحث ہے حوالے سے, کہ علیہ سے جھوٹ ممکن نہیں یا نہیں اس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ تبدیلی دین میں اور جو امت کے اصلاح کے حوالے سے ہے اس میں انبیاء علیہ نصلاۃ والسلام سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے انبیاء علیہ نصلاۃ والسلام سے جھوٹ کا سرال ہے امبیا علیہ السلام جھوٹ سے معصوم ہے تمام کا اتفاقی مسئلہ ہے یعنی جہاں تک بات ہے جان بھوننے تک جان بھوج کر جھوٹ بولنا ہی آمدن جھوٹ بولنے سے تمام کا اتفاق اور جماعت ہے اس بات پر کہ سے پار اور جہاں تک بات ہے ساہون یعنی بھول کر کیا ان سے جھوٹ کا صدور ممکن ہے اس میں بھی اکثر حضرات کا مسئلہ یہی ہے کہ بھول کر بھی یعنی ساہون بھی ان سے جھوٹ کا صدور کیا ہے محال ہے البکربار اراد نے کہا ہے کہ سہول جھوٹ ممکن ہے لیکن یہ بات کافی آمد نہیں ہے تو پتہ چلا کہ حوالے سے کہ انبیاء علیہ وسلام قبل اور بادل نبو یا کفر کا سدور ہو سکتا ہے ان سے قبل بھی،, بھی اور کے بعد بھی سے کس طرح کا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے دو باتیں تیسری بحث ہے قبائل اور سدور لیکن بہادن یہ تھوڑی سی ترسیلی اور پیچیدہ بحث ہے یعنی معاہبر سے اور گناہِ صغیرہ سے بھی معصوم ہوگا یعنی پاک ہوگا हो سے हैं जहां तक बात ہو سکتے ہیں جہاں تک بات ہے گناہِ قبیرہ کی نبوبت کے بعد جمہور کا مسلک تو یہی ہے اور موقع ضلع بھی ہیں جس میں تمام موقع ضلع اور تمام, تمام جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ نبت ملنے کے بعد ہمبیا علیہ السلام وسلام کبیرہ گناہو سے مدد یعنی گناہ کبیرہ آمدن سے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی نبت ملنے کے بعد البتہ ایک فرقہ ہے حشبیہ کے نام سے اس میں دو باتیں ہیں. یا طرح منصوب ہے کہ یہ وہاں کے لوگ تھے اور اس طرح کے کچھ کیا کہتے ہیں اس کو کچھ عقائد اس طرح کا رہتے تھے کہ مجھ سے ہٹ کر تھے کیا یہ کہ یہ حشف لفظ کی طرف منصوب ہے کہ لفظ حشف شف کے معنیٰ ہوتے ہیں اضافے کے جاتی کے زائد کے تو یہ کچھ لوگ بھی ایسی زائد باتیں اور اس طرح کی فضول باتیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو حشیا کہا جانے لگا یہ ہر روایت کو بات ایسی روایتوں کو جو قابل عمل نہیں ہوتی تھی ان کو یہ قابل عمل سمجھتے تھے ہنشیا کی کہا جانے لگا تو ہشوریہ کا اس میں اختلاف ہے کہ ابیا علیہ وسلام نبوت کے بعد سے محفوظ نہیں ہوتے ملک ہو سکتا ہے اس میں بیچ میں ایک اور کو بتاؤں گا اب رہی کہ نبوت کے بعد آمدن تو نہیں ہو سکتا آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے لیکن کبیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو کئی سارے حضرات نے اس کو چہن قرار دے دیا ہے کہ نبوت کے بعد نبی سے گناہ کبیرہ کا ارتقاب ہو سکتا ہے حضرات نے لیکن صحیح مسلک عالمی رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ انبیاء علیہ کو وسلام گناہ کبیرہ سے قبل نبوا है। نبوا سہ ون تمام طریقوں سے محفوظ ہیں گناہِ قبیرہ بات کی دہنس آ رہی ہے تو گناہ کبیرہ سے قبل نبوا ہو یا بادل نبوا ہو ہم ون ہو اس سے ہم لیا محفوظ ہے یہ خالی یاد رہے مظاہدہ کرار دے دیا ہوگا لیکن لیکن تب تک جب تک نبی کو اطلاع نہ ہو جب نبی کو اطلاع ہو جائے اس کو تنقید کر دی جائے گا تبارک بتانا کی طرف سے یہ آپ کے شیام نشان نہیں ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اب جو رہے گی بات آیا گناہ جب وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں گناہ شریرا سردر ہو سکتے ہیں یا نہیں تو جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کا جائز ہے جو جو جمہور میں اشائرہ نہیں ہے اشائرہ کے علاوہ باقی نظرات یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ مصلا وسلام سے نبوت کے بعد بھی سزیرہ گناہ جان بوجھ کر سزد ہو سکتا ہے کسی بھی نبی سے لیکن معذرہ میں سے ایک ہیں اللہ جو نئی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد نبی سے کبھی بھی گناہ صغیرہ سرزد نہیں ہو سکتا صحبان بھی گناہ صغیرہ گنہ سبھی ابھی کیوں اس لیے کہ یہ قابل نفرت ہوگا اگر ربھی کوئی گناہ کرے گا नफरत لوگ اس سے نفرت کریں گے جب لوگ اس سے متنفع ہو جائیں گے تو وہ اس کی اتباہ نہیں کریں گے جب اتباع نہیں کریں گے تو یہ تو بیسط کا مقصد ہی فوج ہو جائے گا اور یہی اگر سنو تو الزام کا صحیح بھی ہے, بھی ہے اب رہی بات گنا ہے سرا لیکن اللہ رحم اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے शरीरा ہے سریرا کا है और सही اور صحیح ہے لیکن یہاں پر कि شرور لیکن وہ کہ جس میں ابھی تیسری مسائل آ جائیں گی اب یہ جاتی ہے بات گناہ کبیرہ یا گناہ سویرا آمدن ہو یا فطاہ لیکن قبل کیا, کیا ہے کہ کے صدور کے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو قابل یاد کا بتا دیا کہ نبوبت سے پہلے یا نبوت کے بعد کبیرہ سے یہاں علیہ علیہ پر ذکر کیا ہے کہ نبوبت سے پہلے وہ کہتے ہیں گناہ کہ کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہے؟ جماعت اور کچھ متضرات اس سے اس پہلے انبیاء سے بنائی کبیرا کا صدور ہو سکتا ہے ممکن ہے اور اسی طرح دوسری طرف کچھ اہل سنت وال جماعت اور کچھ متضرات اس طرف یہ ہیں किसी اسی طرح نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیر سے نہ پوچھ اب رہی کے بعد گناہ سرا اور نبوت سے پہلے پہلے اس میں تمام کے استفادے کے لیے کیا ہے جائے ممکن ہے کہ نبوت سے پہلے نبی سے گناہ سرا سر لیکن گناہ سرا اور نبوت سے پہلے پہلے اس میں تمام کے استفادے کے لیے کیا ہے جائے نہ ممکن ہے کہ نبوت سے پہلے نبی سے گناہ سبرا ہو لیکن کئی بار گی کہ ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس میں تصویر کیا سلام سے گناہ کبھی بھی سردر نہیں ہو سکتا وہ معصوم ہے قبل نہ بوا بھی بادن سے پہلے بھی گناہے کے بیرا سے بھی گناہ سے بھی ہم تمام طریقوں سے انبیاء علیکم السلام السلام کیا ہیں؟ محبوظ ہے محفوظ یہ رواقس کی جانب سے اس مذہب میں ان کا یہ مسئلہ کیا رواقص کا, کا. شارلے بھی نبت کے بعد بھی گناہ صغیرہ سے بھی گناہ کبیرہ سے بھی آمدن بھی خطاً بھی محفوظ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کے لیے بھی تقریب کرنا جائز ہے یعنی کسی دشمن کے کسی مد مقابل کے سامنے آ کر اگر حق حقبات چھپانی پڑے تو حق بات کو چھپا سکتے ہیں کہتے ہیں مجھے بھی تعجب ہے علامہ سردانی کہتے ہیں کہ اتنے یہ خطرے بارے میں تعجب کیا ہے شارے علامہ سردانی نے کہ ہاں کہتے تو یہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ تقیا تقیہ جائے تقیہ کیا, کیا ہے یعنی وزیر مقابل میں کوئی بھی ایسی پر حق کو چھپا لیں حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے ہم اضافر کا نام لیتے ہیں ان پر الزام ہے تو اس نے کہا کہ جی تقیہ جو تقیہ نہیں کرے گا تو ہم نہیں ہے سب جھوٹ ہے انبیاء علیہ نے اپنے, عمد سے اپنے کے سامنے بڑی بڑی جماعتوں کے سامنے چند لوگوں کو لے کروں نے کر مقابلہ کیا ہے تقیہ بازی نہیں کی ہے یہ خود اس کا اپنا کیا ہے یہ ہے شہار ہے تکیا جانب سے نصیحت اللہ خواہ اور رسالت کا مبلغین مخبرین خبر دینے والے تو اب اس سے کہتے ہیں, ہیں اللہ الہ ان عن معصوم و و معصوم ہیں جو سے خصوص خاص پر فی معاملات میں, ان امور میں, اللہ و ان شرائع میں جو شہید کے سے سے احکام کی تبلیغ کے حوالے سے پریشان اور امر کی رہنمائی کے لیے اس جیسے معاملات میں بالخصوص جہاں تک چاہتا ہے جھوٹ سے بچنا جان بوجھ کر اجماع، تمام کا, سب سب کا اکثر نزدیک علاوہ جو بکیا گناہ ہیں اب ان گناہوں ان کا محفوظ ہونا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وَا وَأَنَّهُم مَعصومون دوسری پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی پہر جھوٹ کے حوالے سے دوسری کیا ہے کفر کے حوالے سے, کفر سے یا یہاں پر بات کرے گا وہ تفصیل یہ کہ ان معصوم والے محفوظ ہیں قبل وہی و باد وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی, تو مکمل ہوگی؟ کی بھی اور کفر قبل و اب تیسری بحث قبائر اور سغائر کا سدور لیکن بعدا نبو قبائل اور سغائر کا سدور بادل نبوا یہاں سے آمدن کرنا جمہور جمہور کے نزدیک وقت مطلب ایسا ہی کہ وہ کیا ہے من ہیں اس سے بھی محفوظ قبیرہ سے محفوظ ہیں جسے حشویہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کبیرا کہ کی سنگت ہو سکتا ہے جمہور اشاعرہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ جہاں تک کبیلا گناح میں سے جھوٹ کا تعلق ہے تو جھوٹ سے محفوظ بننا اور, اور بچنا یہ دلیل یاقری سے ثابت ہے کیوںکہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو لوگوں کو پھر ان پر یقین ہی نہیں آئے گا اس کے بعد اگر وہ نبوت کی بات کریں گے یا کماد کی, کی بات کریں گے تو لوگ ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ میں تو دلیل یاقل ہی ہے اور اس کے علاوہ تمام کے تمام جو گناہ ہیں ان سے محبوب ہونا یہ جی ذرائع نقری سے ثابت ہے اور جہاں تک بات ہے معتظرے وغیرہ کی یہ حضرات کہتے ہیں کہ تمام کے تمام چیزوں میں چاہے جھوٹ ہے چاہے دوسرے گناہ کبیرا ہے ان تمام میں درل اپنی ہی ہے دلیل نقری نہیں ہے دلیل آپری یہی ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولیں گے یا گناہ کریں گے تو گناہ جو سبق گناہوں کا جو سبق ہے وہ کیا ہے نفرت ہے کہ لوگ نفرت کرنے لگ جائیں گے جب لوگ نفرت کریں گے تو پھر یہ اس طرح ان کی بات کو بھی نہیں بس بات ہوں اب تو بات کی صرف اور گناہی کبیرہ کی لیکن آمدن کی جمہور کا مسئلہ یہی تھا کہ آمدن نہیں ہو سکتی صرف مشکلات کیا جہاں تک بات ایسا ہوا کی اور بعد نبوبہ کی اکثر اس کو جائز قرار دے لیے آیا ایک کہ سے آمدن ہو یا بادل نبوبہ ہو جماعت کا صحیح اور مسئلہ یہی ہے ہیں اب یہاں پر میرے پاس نسخہ ہے کتاب اس کے سطور لکھا ہوا غیر یعنی کے علاوہ سمت والے ہیں امیا بالکل آمدن کے بعد اور اس کے برخلاف کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے وجہ بنے گی نفرت کی تو اس لیے نہیں ہے بال اتفاق جائز ہے مگر اس میں سے صرف اللہ مال جو ہلکے پن یعنی لکما جیسے کہ ایک لکما کا چوری کرنا ایک لکما کا چوری کرنا وہ بھی تو کیا ہے چوری ہی ہے بری بات ہے حالانکہ وہ کیا ہے نہ برابر ہے ساون اگر پھر بھی ساون بھی ہو تب بھی کیا ہے بری بات وقت ہی اور ایک دانے کی کمی کرنا یعنی ناپ کو کمی کرنا ایک دانے کی بھی تو یہ بھی کیا ہے اگر سامن ہو تب بھی برا ہے کیونکہ اس میں رضالت ہے یہ بات ہی ایسی ہے کہ جو جس میں ضلالت والے اور حقارت والے مان ہیں اس لیے کہتے ہیں ایسی اگر چیزیں ہوں تو وہ تو نہیں ہوگا جس میں رضالت والے معنی ہوں لیکن ورنہ سامان کیا ہو سکتا ہے نبوبت رکھیے گا لیکن, لیکن کی اس طرح شرط لگا دی ہے, کہ ہے کہ کے جب کبھی بھی گناہ سردر ہوتا ہے اگر وہ سا کیوں نہ ہو تو ان کو متنفع کر دیا جاتا ہے تو پیتوان ہو وہ اس سے رک جاتے ہیں تو یہاں تک مکمل ہوئی جس کی سگائے اور سوائے کا سلوپ لیکن بادن ہو جمول میں وہ کے علاوہ موت ضلع ہے متقل ہیں ٹھیک ہے اور سوائے اشاعرہ کے سوائے اشاعرہ کے اشاعرہ میں ہر جماعت کے لوگ آتے ہیں ہر نسمت کچھ اس طرح بھی ہے متقلمین بھی ہیں کچھ اس طرف بھی ہیں اس لیے تو جو مور ذکر کیا تو میں نے آپ کو بتایا صرف اور صرف اشاعرہ کا استثناء ہے اشاعرہ کا استثناء اس کے علاوہ باقی حضرات کتنے ہیں اس طرح ہے لیکن اس سے ہٹ کر میں نے آپ کو یہ تو علامہ سزانے کی بحث ہے اس کے علاوہ جو باقی عقائد کی جو کتابیں ہیں میں جس طرح جو بات کل کر سامنے آتی ہے میں نے آپ کو قابل ایاز کا قول بتایا کہ ایسے ہی جو راج مسلک ہے وہ قبائل کے حوالے سے یہی ہے کہ قبل نبوا ہوں یا بادل نبوا ہوں ہم ہو یا ساون ہوں نبی سے کبھی بھی سادہ نہیں ہو سکتے اب یہ علامات کو نے سمجھنا پڑے گا یہاں پر جمہور کیا ہے لیکن اس میں شاعرہ شامل نہیں ہے کچھ متقل اور کچھ دیگر حضرات اس میں شامل ہیں جس کو جمہور کا نام لے لیا ہے جی وہاں میں بادل وہی کے بعد کی بات ہے وہی سے پہلے کی فلاں امتنا کبیر کبیرا کے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے یہاں پر اتنی باتی ہے شارے نے خود علامہ نے اپنی دوسری کتابوں میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کو منع کہا ہے وہیں سے پہلے بھی کبیرہ امریا سے امتنایا اور متجلا طرف یہ ہے کہ وہی سے پہلے بھی منع ہے بنا ہے کبھی یا نہ وہ نفرت کو واجب کرے گا الغان جو روکنے والی ہے لوگوں کو میل ہے برداری سے مسحت الجیسا ویست کا مقصد جو ہے وہ فوٹ یہاں سے قبل قبل, قبل قبل قبل قبل ہر وہ گناہ جو قابل نفرت ہے چاہے وہ خود انبیاء سے سرزد ہوا ہو سرد ہو سکتا ہو یا ان کے والدین سے کوئی بھی ایسا گناہ کے جس سے ان کی عزت پر آسانی ہو اس سے کیا ہے محفوظ رکھا ہے نمبر ایک ولحق ہر وہ کابل نفرت جیسے ان کی ماں کا کیا ماں کا ضانیہ ہونا منع ہے سلاد وسلام کا زانی ہونا منع ہے خود اور ایسے گناہ ثویرہ اب جان میں جو کیا ہو؟ رت پر یعنی کمی پر اور گٹیا پن پر کیا کرتے ہوں زیادت کرنے والے ہوں تو ان تمام کے تمام گناہوں کا جو کیا کرتے ہیں جن سے جو قابل نفرت گناہ ہیں ان سے کیا ہے امیر علیہ وصلۃ وسلم کا محفوظ رکھنا کیا ضروری ہے محفوظ رکھنا آتشیت یہاں سے تعبیر کر علامہ شاہ کہتے ہیں و منہ آتیشیت سبیرتی نے صغیرہ اور کبیرا وہی سے پہلے سب کو کیا ہے, کو منع کر ہے لیکن, ہم جب لیکن ان لوگوں دید نے اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی سلام سے کب گناہ کب, کب ممکن ہے کب نہیں تو کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ صلاح وسلام سے جو گنا صدر ہوتے ہیں اگر کہیں پر کوئی تذکرہ آیا ہو اس حوالے سے کہ انبیاء سے یہ گناہ امبیا نے ایسا کیا ویسا کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو بہن کہا یا یہ کہا کہ کا سنی اس کے بارے میں سارے کچھ ضابطہ بتاتے ہیں مطلب اوپر ہو چکر ہے کہ اگر تو سب سے پہلے تو ہم سر پہ نظر کریں گے کہ بھائی اس کو اس موقع سے پھیر دیں گے اگر پیسہ ممکن ہو نہیں تو اس میں تعویل کریں گے اگر تعویل کی گنجائش ہو اگر تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر ہم اس کو خب لو پر محمول کر دیں گے بس اجازہ کر رہا جب یہ بات ثابت ہو چکی جو ہے کچھ نقل کیا گیا ہو جس سے پتا چلتا گناہ کا منقول بے طریقے واحد کے ذریعے तो منقول ہو کر آیا تو ممرضود. وہ تو کیا ہے مردود قابل ہوئے ہی نہیں के तरीके طریقے لیکن अगर कोई चीज ایسے ثابت ہو تو سے ثابت ہو تو کہتے ممکن ہو لا کر نہ قبل پر کریں پڑھ کیا کریں گے محمول کریں گے مطلب ہم یہ کریں گے کہ بھائی ظاہر حال مراد نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہیں نا کہ ہم پکا لیں گے شکیم میں ہم کہتے ہیں کہ علیہ نے جو کہا کہ میں بیمار ہوں حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہے بلکہ نے کیا کیا ہے کیا ہے یہ ظاہر سے پھیرنے کا مطلب ہے شکیم میں بیمار ہوں نے کہا کبھی بیمار نہیں تھے حالانکہ پھر بھی کا بیمار تو برعید والا مانا دور والا مانا قرآن دیں گے ظاہر سے پھیر دیں گے ٹھیک اور قبل پر معمول کریں گے کہ ان سے جو یہ والا گناہ اگر سمجھا ہوا بھی ہے تو اس وقت وہ نبی نہیں بنے اس پر محمول کریں گے وہ تفصیل ہو جائے گا موسو لمبی کتابوں میں اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں ٹھیک جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی حاصل السلام علیکم و اللہ ورد.